کا آلم ہے یہاں نالا گروں کے ہوتے خو کا آلم ہے یہاں نالا گروں کے ہوتے شہر خاموش ہے سروں کے ہوتے شہر خاموش ہے شوری دس کے ہوتے چوشکتا تیرا رنگ متا سد رنگ اور پھر اپنے ہیروں کے ہوتے اور پھر فریادوں کو اس لیے موقوف ہوا؟, ہوا تیرے پوچھے میں تیرے باہنروں کے ہوتے کیا دیوانوں نے تیرے پوچھے بستی سے کیا کیا دیوانوں نے تیرے پوچھے بستی سے کیا ورنہ سنسان हो رہے گھروں کے ہوتے جس سزا یہ سنی کہ جس سزا اور ہو شاید کوئی مقصود کا جس سزا اور ہو شاید کوئی مقصود کا جا کے زندہ میں جو رہتے ہیں ہوتے جس سزا اور ہو شاید کوئی مقصود ان کا جا کے زندہ میں جو رہتے ہیں شہر کا کام ہوا ماشاء اللہ زمانے کی بات ہے کہ شہر کا کام ہوا پڑھتے حفاظت کے تمام شہر کا کام ہوا پڑھتے حفاظت کے تمام اور چلنے زدا گاہ یہ اپنے سودا زدا گاہ یہ ہے اس نے چل کے اب ابائیوں پیروں بسروں کے ہوتے اپنے سودا زدا گاہ یہ کہا ہے اس نے चल के अब आइयो पैरों पर परों के होते आप रिश्तों में बना हूँ बुला है मुझ पर अब जो रिश्तों में बना हूँ सुख बुला है मुझ पर कब परिंद उड़ नहीं पाते हैं परों के होते अब जो रिश्तों में बना हूँ सुख बुलाहे मुझ पर कब परिंद नहीं पाते हैं परों के होते